بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعده محترم مسلمان بها أيها بحنور مجاهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> أستاذ ابو مصعب سوري حفظه الله كي كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية يعني عالمي جهاد كنساب سيه همارات درس آج انشاءاللہ دوسری فصل میں شروع ہوا چاہتا ہے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ آج چودہ سو رمضان المبارک کی اکیسویں تاریخ آشرائے نجات از جہنم شروع ہے اور الحمد اللہ دوسری فصل میں ہمارا درس بھی شروع ہونے کو ہے اس فصل میں جو احکام شرعی بتائے گئے ہیں یہ امت کی نجات کا راستہ الفق فی منشرعی الواقعہ پہلی فصل میں ہم نے زمینی حقائق کو سمجھ لیا ہے آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ فتوا دینے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے مفتی صاحب جب فتوا دیتے ہیں تو ان کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پہلی شرط ہے معارفت الشرع اور دوسری شرط ہے معرفت الواقع شریعت کا جاننا اور زمینی حقائق کا جاننا گراؤنڈ ریلیٹیز جو ہیں ان کے بارے میں خبردار ہونا تو اس ترتیب سے استاد محترم نے کتاب کی ترتیب رکھیے رکھی ہے کہ سب سے پہلے استاذ نے ہمیں زمینی حقائق بتائے ہیں اور اب شرعی احکام کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں زمینی حقائق کی موجودگی میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے مناسبت آپ کو سمجھ میں آ گئی اب الحمدللہ آپ ایک مرحلہ پار کر چکے ہیں آپ اس وقت پہلی فصل کی اتنی بڑی معلومات اپنے دماغ میں رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ شریع احکام کو جان کر ان پر منطبق کر سکتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو فتویٰ نہیں دے رہے فتویٰ علماء کرام نے دے دیے ہیں اور آپ ان سے انشاءاللہ اب واقف ہوں گے تو آپ دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس مفتیان کرام جن دو شرطوں کے محتاج ہوتے ہیں الحمدللہ للہ آپ ان دونوں شرطوں سے اب واقف ہو جائیں گے اور پہلی فصل میں آپ دوسری شرط کے بارے میں خبردار ہو چکے ہیں آج آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں کے ممالک اور مسلمانوں کے سیاست مسلمانوں کے حکمران مسلمانوں کے اکثر علماء یا بعض علما یا مسلمان قومیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں اور کفار کس طرح مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تمام باتوں کا علم الحمد للہ آپ کو ہو چکا ہے اب اس دوسری فصل میں ان حالات میں شرعی احکام کیا ہے اس کا مفصل تذکرہ ہوگا اگرچہ اس سے بھی زیادہ تفصیلی تذکرہ آٹھویں فصل میں ہوگا لیکن یہاں مختصر تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی صورت العام کی پچپنوی آیت ہے وقد ولی تصین المجرمین اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اس طرح ہم آیات کی تفصیل بیان کریں گے آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ولی تستمجرمین اور تاکہ کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے وقال اللہ تعالی سورہ آل عمران کی ایک سو ستائیسوی آیت ہے وَإِذْ أخذ ميثاق اوتوا لتبيننه للناس ولا اور یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے یعنی yani علماء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ بیناس کہ آپ لوگ اے علماء کرام کتاب میں موجود علم کو ضرور بے ضرور بیان کریں گے ولا تک نہ اور اسے نہیں چھپائیں گے یہ اللہ تعالی کا آہد ہے کن لوگوں سے علماء کرام سے یہاں پر ایک نقطہ بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے ولا تک کہ آپ نہیں چھپائیں گے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی جو کتابیں ہیں ان کو ایک لائبریری میں بند کر کے تالا لگا دیا جائے گا یا انٹرنیٹ میں جتنے بھی معلومات کے ذرائع ہیں دینی معلومات کے ذرائع ہیں ان سب پر پابندی لگا دی جائے گی نہیں یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے ظاہری منبع, آپ پوری دنیا کے ظاہری منابع کو تالا لگا دیں بند کر دیں لیکن لاکھوں کروڑوں حفاظ قرآن کے دلوں میں جو قرآن موجود ہے اسے کون تالا لگائے گا خوشبو کو تو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا تو آخر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ نہیں چھپائیں گے کیسے چھپائیں گے وہ جب اس کا امکان نہیں ہے تو اس کی تشریح مفسرین کے رام رحیم محمود یوں کرتے ہیں کہ ودوشیفی غیر محلی کتمان علم کا مطلب یہاں پر یہ ہے آدم الانطباق انتباق بیما یہ علم کو اس طرح منطبق نہ کیا جائے جس کا وہ حقدار ہے شریع احکام کو وہ جانتے ہیں لیکن اسے صحیح منطبق نہیں کرتے اسے صحیح فٹ نہیں کرتے جہاد کے بارے میں ان کی معلومات ہیں لیکن جب بات جہاد کی آ جاتی ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے کتمان علم یعنی علم کو چھپانا صحیح منطبق نہ کرنا اور صحیح جگہ پر فٹ نہ کرنا یہ ہے کتمان علم اور یہ بہت بڑی خیانت ہے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اور علماء کرام سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا ہے اسی لیے علماء کرام کی جو عزت ہے اور احترام ہے وہ بھی اسی شرط کے مطابق ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے اس علم کو صحیح بیان کریں گے اور نہیں چھپائیں گے تو ان کی عزت کی جائے گی ورنہ ان کی عزت نہیں کی جائے گی استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں باختصار ان احکام شریع تقرر ان الجہاد یقون و فرد آئین اعلی کل مسلم علی مختصر طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شرعی احکام اس بات کا اس بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاد ان حالات میں ہر مسلمان پر فرض آئین ہے آج آج ان جیسے حالات میں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں جہاد ہر مسلمان پر فرض عین ہے ہاد ما تقرر رحو احکامیہ شرعی احکام, شریع شریع احکام اس بات کرتے ہیں اور شریع احکام کا یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت جہاد فرض عین ہے شریع احکام کے ساتھ ساتھ عقل اور منطق اور صحیح سوچو فکر بھی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلحہ اٹھائے بغیر ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے کما ان القلا و المتقا و الفحمد سلیمہ ان الجہاد المسلح الحلو اسلحہ اٹھائے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے عقل یہی کہتی ہے منطق بھی یہی کہتی ہے صحیح سوچ اور فکر بھی یہی کہتی ہے من اجلی وضع حد دن هذا الواقع کہ یہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں بحران ہیں مشکلات ہیں ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں اور مسلح جہاد کریں